الحمد لله بكفاء الصلاة والصلاة على سيد اليسوء الصلاة والصلاة على سيد چلے نقصانی پڑی تھی جا کر فرم حق نمجنے شریف ادار روحانی جلسار میر محمد منصور صاحب نام میرا مانو صاحب اور برادر شیخ محمد شفیق صاحب شیخ محمد رفیق صاحب جن دا احتمال فرمائے اللہ تبارک وطال شہادت نارائن خاندان سمایت مختصر وقت کے اندر اج میں جناب مضوانتا یعنی جانور ہمارے لیے پرفی ہی برت ہیں جانور جڑے ہیں جانور سارے عمرت نے اللہ تعالیٰ قرآن فرماند ہے تو تسان جو سنیا جنا سنگیاں رات سنیا میں نے اتنے وہ موضوع میں پورا نہیں کر سکیا تو پورا اج بھی نہیں ہونا لیکن چند قیمتی گلوں میں چاہتا کہ اسے موجود سنا کے جلد اللہ محمد شفیق صاحب برادر میرے افرار پر مارا سنگ شریف دا میری طبیعت ہی کچھ ایسے جس ش زیادہ ضرورت محسوس کرنا ان پیش کرنا میرا شریف مبارک دا مبارک واقعہ گھر عظیم روز جا سکے گلمبا پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ تو, تو سب بار ہار سن چکے بار ہار سن چکے اہی گلا میں سنائی جانا ہوں سجتا نو کوئی نو سبق پہ حاصل نہیں ہونا جو میں آج موضوع پیش کر رہے ہیں تو تمہیں وہ نوا سبق حاصل ہونا جا ساری زندگی سننا نہیں ہونا اللہ تعالی کا و کرم دینا وقت تھوڑا سفر تبیل کرنا کھاریاں ضلع گجرات پر جا کے پھر خطاب کرنا اتبارک وا لیں سڈے واسطے ساری اسلح واسطے سان اپنے نفس کی اچھی بری صفت سفر کی پچھانے جانور پیدا فرمائن کوئی آل تو بے شمار حکمت سجاپ کون پہنچ چما وہ تمنا لا کلیلا سن تو علم بھی تھوڑا لگا ہے سو جو علم جنہ حاصل کر جائیے مامولی کوئی شو نہیں اس ذات کریم سڈا کیدا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دا علم کٹھا کرو نہ سارے انسانوں دا اللہ تعالی نبی پھر سارے نبیا کا علم کٹھا کرو سڈے نبی پاک سرکار کے علم سننے کے مقابلے جنگل سمندر اللہ سارے نبی پاک سرکار کا کٹا کرے اللہ فکالت یہ مثال بھی نہیں دے سکتے اے مثال بھی نہیں سفت کی کوئی مثال نہیں ہوتی کری بندہ جڑا نا یہ اپنے آپ دیاں چنگیاں بڑیا سفت اپنے وچوں پچھان لائنس بڑا اور نہیں پچھاڑ سکتا میرے اندر کہ سفت چنگی ہے کہڑی ہے کہڑی خوبی ہے کہڑی غب ہے لیکن دوسرے ویخ کے تفرن احساس ہوں دا اندروں کہ آم برا کر کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ باقی دی کائنات انسان واستے آئی نہ جی اپنے چہرے سے جو کچھ ہوئے انج ویکنا انسان ممکن نہیں شیشہ سامنے کرے گا تو پھر آ جانا سارے کو چنگا انسان سفت کہڑی چنگی ہے کہڑی پیڑی ہے جانوروں ویخے تو بندے کو پتا لگ جانور والے سفت میڑی ہے چلی ہے یہ میرے اندر ہے اے نہیں اے میں کھڑا پیا پاوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس جڑے بے زبان مخلوق جہاں سمجھنے یہاں درد بڑے سبق رکھے نے بڑے عجیب حکمت دیا سے سمندر رب کے ٹھاٹا پہ مار دوں پرانے حکیم فرقان مجید کے اندر بدندے بد پہ نہیں اس کا ذکر ہے سلمان علیہ السلام کی چمٹی کا ذکر ہے کیوں آیا ہے انہوں نے اندر خوبیاں اللہ تبارک و تعالی رکھیاں تے جہاں رکھیا خوبیاں اگا بیان کردہ اللہ تعالی نے جانوروں کا خود سمجھدار ہو ایک سورت کا نام سورت نمل ہے نمل چھوٹی نہیں ایک سورت کا نام ہے سورت ناہل نہ لے شاید دو مکھی کو سوچو کہ حکیم ذات لتیم ذات جی کوئی کام بے مقصد اور بے حودہ کرو نکلو صورت میں اپنے مبارک کلام دیکھ ایک پورے حصے میں جانور نسوم کیوں کیتا ہے؟ اللہ! جانور بڑے فرنے توجہ کو نہیں اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام دے کتنا عظیم حصے میں جن کو اصل سورت کسے نو شہد دی مکھی دا نام دے دتا ہے کسیوں چونٹی کا نام دے سکیا کیوں یہاں کے اندر لال من ایسے صفات ہیں انسان دے اندر پیدا ہو جان تو انسان اللہ کا مقرب بن جائے گا جانور تو مقرب نہیں بن سکتے لیکن صفات اگر انسان دے اندر ہون یہ بندہ اللہ کا قریبی بن جاوے اللہ تعالی کا خاص انعام یافتہ بندہ بن جائے ہوں بہت پرندہ کیوں اتنا اعزاز پائی کھڑا ہے واقعہ قرآن کھڑا ہے ہوں مکتا سمجھو سمجھاو تو کدو سنیا ہونا بس سمجھے آم گل یہ تو اللہ سنگ فلن لال کسی منہ چ نہیں سنیا ہونی گل کی حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی فوج دا مقدمہ جیش خود خود نو بنایا سی مقدمہ تلجائش کا مطلب ہوتا ہے فوج دے اگے اگے ٹورے اگو حالات معلوم کرے تھے فوج پڑاؤ کرے تھے روے نہ روے کیا حالات نے رام کرتا اس لئے نال اور بڑی ویفت ویکو کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام آپ جب نگاہ فرمائی تو فرمانا نے کی گل مطلب نظر نہیں آتا کیا میرے محفل کو گل خیر بادشاہی تفقد تو تفتیشا فرمائی خبر ملی کو آپ نے فرمایا جی کوئی نہیں تو جائے جی گا نا تو یا تے میرے اگے کوئی صحیح عذر پیش کرے تو تا جان چھٹنی جنہیں عذر پیش کرے گا میں سخت عذاب دیا گا یا جانو مار دیا گا توجہ فرماؤ گل کے قرآن کنڈی اہمیت مسئلے میں بیان فرما قرآن پڑ میں فرما ہوا لو بن آرماندے جب تلاش کی فرما رہے کی گل ہے میں نے یا دستیاب نیچر میں فمیوں ہے ہی نہیں میں انہوں ضرور عذاب دیا گا بڑا سخت اللہ بن شدیدہ شدید عذاب دیا گا ہو یا انہوں زبا کر چھوڑا گا یا سلطان ان یا روشن دلیل ان پیش کرے کہ میں چون محفل چاضر نہیں ہوں حضرت سلامان پندر کہ اپنے عملے بے خبر ہوا ان اج نگاہ ہونی چاہیے فون نگاہ نیچے کہڑا نہیں جنا ہوئے سدا دے اپنی داری فون کیوں نہیں ہوگی سڑک جاوا تو تین بے شعور سمجھنا وے جو جانور بے شعور نے آپ سزا معلوم ہویا بے شعور ایسا ہو کہ نے شعور سمجھنے وہ بے شعور نہیں ابھی فرما دے مسلا داں دسا ہے لیکن جب میں ہوں جانور شعور رکھ دے میری حکومت اس دل اندر اس دل ہے دے میری حکومت دے فرد ہے یہ ذمہ داری میں سزا دیا گا میرا اس فرد پورا نہیں کیتا تو جو سجنا دسیا وے مار نہیں پیار لانتا حضرت سلے جانور دیں لیے جب انسان دون کرے میرے خدا چلے کرو رات تقریر کا کوئی حرف نہیں آئے گا رات میں کنے گھنٹے بولیا ان شاء اللہ سارا نویاں گلیں سنوں گا گل اصل یہ میرا مطلب ہے سمندر جو قرآن والا ہے جی اجے معاشرے دتانیاں پلیتیاں خرابیاں اس قرآن کے لب لب کے تو انہوں دے چوٹا نہ ماریاں جانور فائدہ ہاں ذرا توجہ لال بولو اللہ آہ! انسان کسی دی عزت نڑڑے آپ برا فیل کرے جم کرے انہوں مار نہیں پیارے سب کتوں آیا جانور ہو غلطی خطا کرے رد فرمان میں لکھا کی میں پر نوچ کے تو سک دیاں گا تتا لگے کہ تھی اور سنوے اللہ تعالی دے اللہ تعالی دا عدل بھی یہ ہوئی جب کیا مرد دیہ مولا کہ جانور اٹھا جس جانور نے دجے جانور ن ستا ہے بدلا دے گا صاف ہادیف بخاری مسلم دے اندر در سنگا والی بکری بے جب سنگھ مارے میں مولا اپنا ادل کھاند بندے کے سامنے اٹھاوے گاؤ اور لوگ سارے نگاہ رکھو جان دے جانوروں کے دیکھو میں کی عدل کرنا بے سنگ پھر فر فرسنگ لوگ گھاؤ بدلا لے گا سنگھ والے تو مالا چالا دسنا عدل جی آدر جانور کرنا ہے انسانوں عدل کی کرے گا فیلا پاڑی ہے سمجھ نہیں لگی تصاوت نہیں کتنے بھولو پھر اصل خیر حساب کی عذاب تو نہیں ڈرتے सुत्या जानवरों माफी नहीं तेन मैं कथ होनी बे अकलान नहीं वाँ वाँ। जे अल्ला रहे, रहे तो अकल वाले हो जाह तबारक मतला सागे सबू माफ की जाए तो छी जाए चलो मौजा लगे जन्म तुम्हू जाओ तो वो जानवर नहीं बोलन गए या मौला सानू अकल नहीं थी दीती فنیت ساری یہاں سانو بدلے پہ کرا یہاں بغیر بدلے پہ چلی نہیں فرمائی کہ تیرے نات خون تے تیرے مقرر ملا بخشیا پیا نہیں ہونا تے ڈری نہ سو جا تے کھا پی تو موجہ سورا لیں پنا سورا ساندر بے خوف پیا کرنا جنور سمجھائی کوئی نہیں آئی تے بولن گیا ہو تو فیور تو سولنا ہی نہیں کوئی جان کٹ کے لے جاوے ایمان کھڑ کے لے جاوے, تو ماشاء اللہ سخی لوگ ہیں نا جان لو سکتے ہی نہیں ایمان لوٹ جاوے جو مرضی کر جاوے آپ نہیں کسی نے کچھ آخنا ہو سا ہے سونا زندل را سائی بدلی کالی سونا جنگل راخ سائی بدلی کالی سونے لو جل سو والو جاد تل کی رکھوالی ہے جو ہے بزرگ فرما خضر علیہ السلام کے کپڑے ویک کے ہر کسی نے خضر نہ سمجھے یار انسانی شکل چند بل فی سیا بلکی فرما رہے منگے دے لباس دے اندر گیڑیے حدیث ہے زیابن فی سیابن بگیان ہونگ گے کپڑے موزی ایمان دے لٹے کئی مدرسیا کوئی سجا دے بنے ہو گے پیر بڑے ہوا بنے ہوا وقت ایسا وقت ہے نال دا بہن والا بندہ نال بہن والا چوی گھنٹے کوئی پتا نہیں کی ڈنگ مار جان لا یامن چلی سو ہم نشی تو بندہ مطمئن نہیں ہوے گا کوئی پتہ نہیں کی کرتا ہے میرے اجوئی دور پہ چل رہے میں کسمیاں پیانے سمجھ آ رہی کوئی نہ سونا من خود بھی گل چورا مت کر سکی نکالا چٹ گزرے وہ دودھ حاضر ہو گئے آ پوچھتے کدھر گیا ہے آدھا سرکار بڑی عجیب خبر توجہ کی, کی خبر انوکھی خبر کی انوکھی پہ دن میں ان وجدتم رواتم راتن ان وجدتم واكلتمكم وان فيت من كل شيء ولها عرش عليا غدو خبر دیئے دی حکومت الی تمرا میں ویکھیو تم تن لے کو ہم ہوم زمین جمع مکر والی مردان تے حکومت رن کی بٹھی ہے اللہ تبارک واطال نے ہو بن دہ کسا کی کیوں اشان بیان فرمائے ہو بڑ پہ سی غیرت گوارا نہیں ہوم بندے رن ہاتے ایسے دور بڑے کھڑے آل سبحان اللہ نہیں فرمائی آل آل آل آل شکایت پیا پرندہ شکایت پہ لے گا لگا ہے ادیا ادا اپنی سلطنت رن میں اگر نہیں لگتا اسان جانور ہو کے سرداری رن ندی نہیں دیر کنڈے بگاڑت نہیں آدھنے اشرف مخلوق ہے. تھلے لگے بیٹھے لکھائی دیرت اے غیرت تو ہے وہ قوم ہے یس جدوی شم سے میروں دون و سب کے سبکے میں انسان ہو کے سورج نہیں پوجا پاٹ پہ کر دینا رب سونے اللہ نو خدا سمجھ کی بجائے خدا منی کھڑے نے سورج نو دو وکھائی ایک کو نے رن دی شاہی برداشت نہیں کی تھی اللہ تو سوا کسے دی عبادت برداشت نہیں کی تھی کیا مطلب رن کی شاہی غیرت رکھی ہے اور اللہ تبارک مالا کھولا ہو کسی ہور دی عبادت تو کت تو سرکن گبرداشت نہیں اس کا جو پسند آیا اسوری ہو سمجھ آئی کوئی نہ بولو چل ملتانی توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا ہوں ذرا توجہ فرمایا جی ایمان دسو پرندے ایک پرندے دور ساڈے واسطے کی سبق نکلے رن دی سرداری کدی قبول تو کیتی کیوں بھائی آپ دی شاعری قبول اج یہود کوشش کی کڑے لیڈیز فسٹ رن اگو پر مرد جو کوئی نہیں مرد خسرے رہ گئے کھلو بھی ہر پاسے سرداری رن کی تے ملتان کے بھی, بھی بسا دی ہیں رن کا سیٹان اگو کہ تے مل آپ پی خسرے آ گل سنو ادھر ویکو میں اللہ میں اقبال گل کی تھی سنا وا کلندر اقبال فرماندہ شاخ صاحب کوئی حام نہیں مفت میں کال کے لڑکے ان سے بگزم ہو گئے باز میں کر آپ لو فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس ہو جب مرد ہی زن ہو گئے سمجھا کے سناوا جی بول سب کلنگر اقبال مولوی پردے کی گل چویں اچھ لے سکولی لڑکے غصہ رکھ لو کالجی لڑکے مفت سے مفت میں ان ہونا ہو گئے کی مطلب کالجیاں پردہ نا آپ کو کبھی نہیں چاہتے ساری ماں کے ساری بہن روکے یہاں کی کوشش ہوئی ہے منگی ہوئے جن کپڑے اتر ہر سنے اتار لیے کپڑے ون کرے پوا کر خواتین کا خیال رکھو توجہ نہیں رکھوائی جاتی میں گل کر رہا میں خیال پردے دی بے گائبتی دے خلاف بول رہا تھا ایک خسرہ اٹھا خواتین نہیں نظر آ رہی آپ کو میں خبر اتری دا اے اے جدو چھپا کی گل کریے بچاو دی کریے اس لے جی خواتین کا خیال رکھو کی مطلب تزدیک چھپاوا تو چھپا بچاونا توجہ ہی فربائی جی میں ہوں گال کرنا میں کہوں ایسے طرح باسج گال ہو پی میں کہوں ایسے طرح ظالمہ یہ توانو دا خیال ہوں دا تے سانو اے کھچل کرن دی لوڑی کی دیتی یہ توساں خیال کیتا ہے کہ کھوتے آن دنال فلم بنی یہ توساں خیال کیتا ہے کہ وہ چکلے دے جا بیٹھی یہ توساں خیال کیتا ہے وہ بوشنال جا ٹکری تو ساں خیال کیتا ہے چوکان دے اتن ننگی ٹنگی کھڑی ہے تو ساں خیال کیتا ہے ہر تھاں تے رول چھڑے آجے ظالموں اے حالے تو ساں خیال کر دے ظالمہ تسانو کادے پریشان ہوڑ دی لوڑ سی آجے تلی تے جان رکھ کے تیسے اور اب دواستے مردے پھرنے آ کتے پیئے مردے جانوں اے تیری ماں بہن سیے گھر کا شاہدادی بن کے بیٹھی ہوں سی گھر دی شہزادی ماحول معمول ہر پاسمجھ آئی کوئی نا ہوں قلم فرمان استقبال اجنیا شیخ شاخ صاحب بھی تو پر کے, کوئی نہیں کر کے کدی ایمان دسیا جو ہوں بولوی لوگ مقرر لوگ کدی پردے کی تکریر کرتے ہیں غیرت بھی اپنے ہوگا کر ملازم ڈوگر پیا ہوں کوئی فلانا پیاؤن کو فلانا پیاؤں گی جہے آپ روزانہ اپنی چڈی آن دے چلیا ہے وہ چلیا وہ اتری دا چن بھی نہیں بننے والی ہے اللہ کے فضل میں کسی ہزار ایمان کا دھد پیتا بزرگوں دے سبق حاصل کیتے نے میرے اتنے لاہور چلے جاؤ بیٹھک جا بیٹھو اٹھ دن بیٹھ رہو مولا دے فضل دے گل پیا کرنا اٹھ دن دے اندر اگر دی آواز بیٹھک کے تینوں سنی جی میرا زبان سر وڈ ل سم جمدی بچی باہر نہیں آئے جم دی جہاں سیاڑے آدھے جی جی ول ہوں وہ فل لگتا کہ نہیں پیر باہو فرماندہ را سنگ معاف کریے اتنا لائیے holi judaiyo holi uthe ma katir astramo yati malambave to namake la jai آئی کلندر آل کلر شیر سنا کے دا لگا کلندر شیخ صاحب بھی تو پردے ہیں کہ کوئی ہام ہی نہیں کالج کے لڑکے ہیں ان سے بد ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا صاف صاف پردہ آخر کس ہو जब मर्द ही जन हो जाए तवजो है मैं एक मोटी जी मिसाल देना सामू ना वेख लैन मूह लुका लग पे ते जो सकूली पेंटू जा रहा हो ہوا لا لیا بندے داڑی رکھیے پگ رکھیے جانا پیا دیسی بندہ جائے عورت ویے گی چھپا لگ پہ گی منہ اپنا سمجھے گی پینٹ والا خسرا جانا پیا ہو تو اس وقت جیڑا پایا ہے نا وہ بھی لا چنا اس ہیں انڈے تو کی لکنا اپنی جنس تو کی لکی حضور نے فرمایا من تشبہ میں کہو مین جڑا کسی قوم نال مشابت کرے ہونا تو اپنے جہ چھل کے جی رب اتنے وال رکھتے فرق مرد تے عورت رکھے یہ چھل من کے تے عورت دے نام بھی عورت بنے عورت نے آپ سمجھنا ہے سا قوم دا کا تو توجہ نہیں فرمائی مرے بار بال سورج اب آرمی غیرت نے رکھی انہوں گوارا نہیں ہویا بندیاں ہوا بندیا بندے عورت حق مو سرداری کرے یہودی سکول آیا انہیں تھان تھان بھی سرداری سے کرائی اب چاری بندہ تھانے گواہی لے ایک پاسے کرن ہوئے چاری بندے بھی نہیں منی آپ مڑ چلیے چلیے اے یہودی دلیل اس قوم اسلام آکھے ایک عورت دی گواہی ایک مرد برابر نہیں دو عورتوں دی گواہی ایک مرد برابر یہودی آخٹ مارنا کافر کرنا قرآن چلاٹ قرآن آخر دو رن دی گواہی ایک مرد برابر میں آخا گا چاری مرد کا بختالی کافی گواہی مرو تسان پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور پی توجہ لال بولو اللہ पर एक कौम बाबा एडी ये जान के वोट दे के चढ़ चढ़ चढ़ सा मतलब तख्त बहु बदलवीर बनी नहीं चलो शुक्र हूं मर तो पते लगन के रब आखेगा बईमानो तुद हुद तो भी सबक नहीं सी हासिल پر مرچا کس موسم نکدی اگو ایک سیاح بیٹھا جچ کھینچے اور موسم کو نہیں ہوتا الحمد الحمدللہ میری دعلا سچ تے سچ مارے۔ गलू सचियां सुना सर कमर कुनसे चिश्तीश्मन भी आखिर समझ आगे और दूजी गल सब रब सोने सबू समझाई के कुफर रख्या गवारा नहीं हो जाओ रब तो सुला मुंजे اے جرانا عبادت والا اے کفر دے شرک کرن کر سجا افسوس ہے ہوگئے مسلمان ہوگے رب نو من لہاؤ پھر نال یاری ہوے کفرال گائے رتنا ہوئے دے کے کتری میلے میں شریک ہوے عیسائی دے گلدیاں میں شریک ہو یہودیاسے یاری ہوگی لکھ لانت جیسے گیرت پرندے اے مسلمان میں قسم خدا کراؤ منظر خیرت ملک کھڑ دے اسلام ملک بھی غیرت دا عزت دی غیرت رکھ دین دی غیرت رکھ رب دی غیرت رکھ رب دسم غیرت رکھ اہل <سؤال> بد دی غیرت رکھ صحابت دی غیرت رکھ ملیاں رکھ سامنا جائے گا اپنے مالا کو خرید ہوں جگا اچھا یہ قصہ مبارک سی تھلے اس تو سبق یہ ملیا ادھر رن دے بارے بھی غیرت رکھنی کفر دے کوفر ٹھیک ہے سکول رن دے بارے بے گرت تے کافران کا دوست تے غلام بنا سر سید نے کہا مسلمان انگریزوں کے دشمن تھے انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے میں تعلیم کے ذریعے کوشش کی تاکہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن جائے ٹھیک ہے بنے کھڑے آپ پر کدھر جا میں ہر سبق جانوروں دے فضل ربل پر ہوں ایک کسا تھلے اس اسونٹی کا مولویاں تو ہو رانگ سنیا سبحان اللہ سونا فرمانا عشر لسليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا ذو على واب النمل قالت نملة يا أجل أجل يَا لَا لكُمْ وَهُمْ لَا <يشغلُون> <تصفيق> <تصفيق> ذرا ڈٹ کے بول جیندیا سبحان اللہ اور باقی دیا گلوں سنی کھڑے مولریفوں بہادیاں درد واستے گل کھڑی ہے پر دے سبق قرآن دور اپنے نفس کی سلاح آفروں میں نوا نو کٹ کے داں سن کے جا وہ چمٹی دکھ رہا آخرا کیڑی دہ کیوں استمام لکھے پیاؤں میں اس علم دی کی گل کی ہے بڑی سونی گل کہی علم نہیں जलों वादी देखे कीड़िया वसदिया सन हज अपनी फौज लै के ने जो पहुंचे नहीं चूंटिया रख लीए कीड़िया कीड़ियों मर जाओ अपनिया खुडा कि सुनैमान तैयमान की फौज लश्कर बेशौरी तेखबरी बे के अंदर लतार न छोड़न बजुर्ग फरमा रहे اللہ تعالیٰ نے کیوں کیرین ارمت بخشی کہ نام سورت نملے کا پی گیا ہو اس واسطے اس نبیا نبی نبیا نبی نبی نبی اللہ انسان اللہ پڑھائے اللہ تبارک بتالا گل قرآن ذرا ڈٹ کے بول جی سبحان اللہ اور باقی دیا گلا سنی کھڑے مغرب سن کے جاؤ چونتی لکھ رہا ہے کیڑی دہ کیوں اس تمام نہ لکھے پیاؤں میں اس علم دی کی بڑی سونی گل کیڑی जलों वादी तहचे जिथे कीड़िया वसलिया सन हजरत अपनी फौज लै के क्यों वर ने जो पहुंचे नहीं झूठी रख लीए कीड़िया कीड़ियों वर् जाओ अपनिया खूडा कि सुनैमान तेलैमान की फौज लश्कर बेसौरी तेखबरी दंदर लतार न छोड़ बजुर्ग फरमान रहे اللہ تعالیٰ نے نام نام لے کا پہ گیا ہو اس واسطے اس نبیا تے تبیاں دی نبیان دے نبیان دے فوج تے تبیاں دی فوج دے. سبحان اللہ انسانت اللہ کی مخلوق ہمدردی ہمدردی کا سبق انسانوں سکھائے انسانوں کو پڑھائے اللہ تبارک و تا وہی گل قرآن نقل فرمائی او کی پی دس رہی ہے فوجبری لٹال نہ چھولن کی مطلب کیبی نے یا نبیا کی سنگت مہن والے نے وہ جان بجھ کے کبھی کسی زیادتی کرنے نہیں محل محل اللہ یا جنے انہیں نبیا دے غلام دی سونی صفت معلوم کیڑی نے یعنی دجے لفظوں اللہ دے پیارے بندے بارے کیڑی معلومات رکھ جان بن گے لگے آدھے بندے ہوئے ہیٹان نگاہ نہیں پی فوج ہی ایڈی لمبی ایڈا وا لکر ایویں کدرے بےخبری ہے چو اتنے ویڈے پہ تھلے ہی آ جائیے یہ مطلب نبیا کے گلام کسے ویاتی جان بوجھ کے کر دے ٹھیک ہے بزرگ فرمانے نے اتے نقتا پیار کرنا کہ مرو سلمان سلام کی فوج یعنی حضرت سلمان کی سنگت چین کلو والے بندے بارے کی یہ نظریہ رکھی کڑی یہ جان, جان بوجھ کے پیر نہیں دے شرم نہیں آئیمان کھے عجیب نے جہے آخ امت رسول دینی انسان آج کی سنگت بہن والے صحابہ نبی اہل کے ظلم کرتے رہی فرمائی ابو بکر عمر ہر وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت چہن والے کیا وہ خاتون جنت تے ظلم کر سلیمان پیغمبر نال بہن والے کیڑی نہ مارن سے اے کالا کتا اے بھوکے کہ دی سنگت چہن والے تھڈو نبی دی بیٹی نارن پھر ساڈے نبی والے تو سلیمان چنگے رہے توجہ نہیں فرمائی اچھا ہوں اتے اصل گل سناوا جی سنا چاہنا چاہتا دی سنگت بہن والے لشکر جانور تے بھی زلم پیر झ के नहीं देंगे यूदी के बहन आए यूदी की संगत बहन आए ओ इंसान लतारी जुकाना ढाई जा रेड़िया चुकी जा कच्ची आबादी ढाई जाए अपने दस दस मुरबे पारक बनाए हो جورے باندر وگو نچنا کی رچھا کھیڈنا رچا تن مربے کے غریب نبان دی ہی نہیں دینا دالمان جی کون ہے پھر سواد ویکو عجیب و سڑک نہوی نہ کما دیا آبادیاں ڈھائی جان انہاں دی ساری طاقت صرف گریب نٹن فنڈنس کڑی یہ ہے یہودی دی سنگت باع سلیمان دی سنگت باع یہودی سنگت تعلیم مسلمان دے جان بچ کے دی تعلیم حاصل کرا جانور بھی پیار نہیں دوں گا آخو چمر اب لا ٹھیک ہے چلو ہوں ہوں آخری گل گل مکانا تو گل آخری جہی ہے تھلا ہے بھی تھوڑی لمی یہ پیا کرنا کہ شریعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم جہے درندے ہوں نے نا درندے दरिंद जान लो चीर फाड़ के जानवर खाने बराहरास्त चीर फाड़ के गोश्त जानवर का खाए इन्होंख जाता है दरिंदे अगर ان درندیاں دی شریعت تے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مطابق چا کرونا تعلیم تربیت تے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تے اینو چھڈ دو اے جانور نو پھڑے نپے کھائے نہ کیونکہ جب تربیت ہو جانی میں دسا گا اس ہاتھوں مرن والا جانور بندے تہلا لے کی عجیب گل پر مجید سناوا بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ الم تم مینل <مُكَلَّبِين> جی جہاں آندے درندیا جڑے جانور زخمی کر کے کھان جننو بیساں جانور دوتے حملے کرپن کا ول سکھایا یہاں کا ماریا جانور بھی تھوڑے تلالے قرآن خدا اللہ اچھا لیکن اتے ایک شہ ن سمجھ والا ہے کہ یہ جانور کیڑے کہڑے بھاویں پرندے ہومین وسن والے جانور ہوے درندے مثلاً باز شاہی اوک گرج جانور نو تسان پرندے نو سکھا لیا سکھانا کیوں اگیں دسنا کدو سکھ جائے گا سکھا لیا انہیں مار لے والے کھیڑے کتا بگیاڑ چیتا یہ درند یہ سکھا لو یہ ماریا جانور حالانے لیکن ایک جانور ایسا ہے وہ بھی درندیاں درند وہ قتلیاں کتلیاں کام کرتا وہ لکھ پڑھاؤ کی آدھے کیوں وہ دلیا سردار ہے میں سوچ دنانا چلان کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ ہر جانور نو مادی دی غیرت ضرور ہے لیکن واحد جانور ہے جنو مادی دی غیرت نہیں ہاں یہ کا استعمال کرتے ہیں ایک مادی میں کٹھے کھلوک یہ سور دی صفت ہے تاں کر کے کوئی جانور کتے نہیں کتے لال لال مرد نے مشترکہ کھاتا نہیں چلن دیں گے لیکن یہ ای بختالا ایڈا سخی ہے اور جیڑی قوم انہ گوشت کھاوے وہ او بھی اوی سخی ہوتے ہیں انگریز اٹھ اٹھ دہ دا, دا مشترکہ ایک مادی کیوں جو ہمیشہ خوراک دا بندے د جسم اثر ہوتا سیا مثال دیتی ایک بندہ چپے بانگ وہ بانگ پڑھدا اللہ اکبر کرے بانگ پڑھدیا تالیاں مارے کسی انچیا بانگ تو بعد اتری دے آئے تالیاں والی بانگ اتنا نمی لکھی اس آخ میرا کسور نہیں میں ایک بار ہو گیا تھا بیمار تو مین خود جب بانگ پڑنا خون ٹپد ادھر اللہ اکبر نکلتی ادھر اثر ہوں سیا آرام درام دال نہ کھاؤ ہرمی خوراک نہ کھاؤ نہیں تو کم ہرمد والے ہو سڈے نبی شریعت فرماندی بندے دی مسلمان دی عبادت دے نو حصے رزق حلال دی ایک حصہ باقی عبادت آخو تو اس سلسلے امام دی گل سنا وا نو گل امام ال ہر مین جمام ابل اج تو اٹھ سو سال پرانے امام امام غزالی دے استاد بس ہوں میں کی دساں جنہ دا غزالی شگر او کیش ہے اسی وہ کی شاسی جمے نہیں آپ والد نے آپ دی گھر اپنی گھر والی آپ دی آپ سرکار امام ملحر مہنگی والدہ مس جمع نسیحت فرمائی نسیحت کی میں خاص کمائی کا رسک اپنے پو رہے خبردار پورا دھیان رکھی کبھی کتا ہی نہ ہو جاوے ایک والا امام ملارا میں چھوٹے بچے سر دھو پی آپ روئے نے کنال دی گواہ لڑائی بیٹھی تھی ہم شاہی انہیں دھوپ چاپی لایا دو چار کترے منہ مچ گئے آپ سرکار دیستما چھیتی چھتی نال کھو لیا وے. امام الرام دالد گرامی نو لگ گئے فرمایا بڑی وی خیالت کی تمہیں کی پتا میں کن کردار سفتا ہر سال کتاب اندر امام تاش کومرا نے لکھا ہو فرمایا امام الرام ایڈے وڈے امام تے بن گئے سن پر جب کوئی مسلا اردا سی فرما سن اس سا ہمسائی دودھ دا اثر ہے جے میری ماں دا دودھ سارا آدھی مسلے میں بیٹھتا نا اتنے تو خیر ہوں پیند سارا حرام ہے سارے بوتلی حرام بوتل ہی آرام کی لگی کڑی گلم نہیں رہے رہے ہوں وہ مفتی نے اگلے دن میرے کو منڈا بیٹھا اتنے لاہور آتا ایک مفتی صاحب تقریر کر رہا سی کہ لگا مستن میں مستند دلے دین ہوں میں نے باقاعدہ فلاں مدرسے سے سنت حاصل کی ہے وہ چور میری تقریر سن کے تے میٹرک ان چڑی تھی ہوں انہیں درد نظامی والے اتنے بندے کو شروع کیتا ہے تے وہ کیا بڑا سیا سیا میٹرک چڈی سر تقریر سن کے جب تقریر کر کے مفتی صاحب فارغ ہوئے تو ہے حضرت جی یہ مستند کہڑا س آتا اس فائل کا چلو یہ دس جی میں دسیا یہ دسو مفتی کہڑا سا آدھا اس مفول کا وہ حضرت جی اس فائل مفول آکی جانے جی اس مفول نو اس فائل آخی جانے جی تھی ہلے بھی مفتی جی جی ہوں شوق سیال اس قوم میں مفتی لگا کرتا پتا نہیں مفت کن لگے پھر آگے چشتی جھوٹ بول ہے چشتی آپ ہی جھوٹا دے سارے من جھوٹے کیوں آخ میں فون کر دیا کدی آ چھوڑ آدھے نے آخیا تھا ساریاں پگا والے پہ بولنے فلانے پہ بولنے بعد ہی نکلتے آخیا تھا فلانے آنے میں آپ فون کیا خادم پہ بولنا چٹ تو بعد آتا میں چشتی پیا بولنا ایڈا جھوٹا جھوٹ بولنا پھر انہوں پتا نہیں بھی جھوٹ کی حقیقت کی سلسلے گا سنا چھوڑ بولو چس بال اللہ ہاں میرے رد کرنے کی کوشش تو کی لیکن اللہ کے فضل اتنے ہو سات بارہ جمے رد نہ ہو سکے تو ہوں مناظرے تو نسیا ہونا صحیح دس منازرا کرے گا تیرنا چلو ٹھیک آن دے آن دے میں خدمت شالا ستری کروں گی اور قرآن کی گل سنا وا قرآن فرمانتا پل فرایا ہوں کبھی رو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوست پنے نے کون پوچھ لیے دس کے بنے آپ فرما دے آ جا وڑا اے بت بننے نہیں ماننا دسو کیا انہیں بننے سن مرو بولو تے صحیح سبھال کیا حضرت ابراہیم علیہ سلاح تو و تسلیم نکی گا اور قران حضرت داؤد علیہ اسلام آئے فرشتے آئے داؤد علیہ سلا دے تسلیم کو ملائکا ہوں فرشتے آن کے آخر اندر کیںے قرآ پڑھو یار حافظو اخی اخی لہو تہ آ جا والی آ جا تم واشا کے تن کے آخد حضرت جی آ میرا برا ہے اندیاں نے ننانوے دمبیا میری ایک دمبی فرشت دن دنیا ہے سن توجہ نہیں فرمائی ہوں اس سلسلے چانوں امام جعفر صادق کی گل جعفر صادق سادک سنا سونا توجہ نال بولو سبحان اللہ کتاب جفر سنانا اے سامنے آتے آداب المریدین شیخ ابو نجیب سوہر وردی بہاول حق خوش بہاول حق زکری ملتانی بہا حق گاؤس پاک سرکار مرید نے شیخ شہاب سور وردی دے اور شیخ شہاب سور وردی مرید نے شیخ ابو نجیب سور وردی دے اور شیخ ابو نجیب سور وردی مرید نے غوث پاک بغداد بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے اچھا امام جعفر صادق سرکار آپ دا کا خلیفا منسور اباسی کچہری دے اندر مناظرہ ہو گیا مرجی لال مرجیا فرکے دا ایک بندہ سی جن جی گناہ جنہ مرضی کرو کچھ نہیں ہونا وہ اہل سنت نہیں انہوں نے مرجیا جاندے جائے جی جا گا جو کرو جو مرضی کرو کچھ نہیں ہونا تڈے بندے کون جانا ڈرنا کچھ نہیں ہوگا موجہ بندے دے نات دات دا دورے تھے اتنے آندے نے میں کلا میں میری ال پوچھو مجھے دیکھ کر جام کو بھی آ گیا پسینہ پسینا کھینا سد کے سدکے ایڈی بلا مینوں دو لکھ جو دیکھے پسینے چھوٹ پہ لکھ ن خوشا وا اللہ اکبر بروک اس کزاب نپ دنیا کی اگ دے لے جا ایک کہنو ہوں ویخ پسی نو فرمائی سدکے جاو باہر گلان جنیا مرد بنائی جو کی جی لوگوں oh. امام جافر سا مناظر پیا مرجی آپ سنی سرو مرجی سی جی گنا کران کچھ نہیں ہونا سمجھنا جڑا اج م نہنے آ آ گناہ جن مرضی کرو کچھ ہونا سمجنیے گنا چ نپ لکی سمجھ آئی کوئی نہ اچھا اور منادرہ پہ ہوندہ ہے سرکار دا آپ فرماندے نے نبی پاک سرکار دی کا چہریہ ایک مرجی پیش کیتا گیا کہ آپ نے فرمایا انہوں قتل کر دیو وہ مرجی اگو آندہ او سلے حضور پاک دے دورج مرجی ہے ایک سن آپ نے او دین آتوں گیا جا ہزور زمانے کو محمد امر اشرفی بارے بھی مشہور ہے آپ مناظرے کے دوران بھابی کسی آخیا ہونے آخیا ہوئے منادرے چل ہو رہی تر جی لے کے نہ جتی اپنی مولا امر سال وہ کچھ چ بیٹھے منادرا کر رہا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ہے جتی کچھ بھابی پوچھا یہ تک کرنا کازور دوری جان اگوں آدھ بولی ان ہزور دور جبھی آئی کدو سن انہیں آخیا کہ ہوا کتوں نکل آئے <laughs> گل میں سنیے تحقیق نہیں جی یہ گل واقعی مولانا دی ہے تے پھر امام جا صادق والی سنت امام جعفر صادق نے فرمایا مرجی پیش کی گیا حضور دی کچہری اندر آپ نے فرمایا قتل کر دو آدھا ہے اس لیے مرجی ہائی کدو سر آپ فرما نہیں جا دیج کتوں آ ہے ہوں مر جی چپ ہوا تو اگو آلوڑ تھوٹ بولے یہ گلے ہلوڑ دوں بڑھا لی فرما نے تس بلفالا حضرت ابراہیم والا حضرت داود آسہ پیش فرما کے آپ فرما دے ہوں کیا آ تللی کفر بے پریشان ہو کے چپ کر گیا سجنا اسے کتاب آبل مریدی اندر لکھا ہوے یہ واقعہ بھی امام ابو جا امام جافر صادق سرکار دا او بھی لکھا ہوے نال ساری گل لکھ کے پیاف فرما دے ہیں اللہ دے فقیر صوفیہ لوگ جڑے نے یہاں کی سفت دے یہ سفت دے یہ مسلح کی خاطر یا حق دے اظہار کی خاطر ایک جناب والا جب جھوٹ دی گل بول رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں سمجھا جاتا وہ بھی ندی کی شریعت جہر سمجھا جاوے گا کیونکہ حق دے اظہار واسطے بولیا جا رہا آگ شوکیا دس جلسے کرتے ہیں دا توڑ چکی تو سمجھے تیرے کو پڑھ نویں سروں میں تینوں کریما پڑھاوا تو تین پتا لگے علم ہوتا کتنے ہاں میں کسمیا پیا استاد میرے کو پڑھن پڑھے وہ پتا علم کی ہوتا ہے میں کسی فکیر کول میں کسی وقت دوش دربیت یافتا ہاں اللہ تعالی فدلو کرم کے سن ایتھے گل سنا میں سنا چھوڑا سارے وے استاد نے مولانا منظور احمد صاحب نواں جنگا والے ضلع میالی والے آپ آخری دورہ تفسیل قرآن پڑھا رہے سن سائی بار نہ چیز اپنے سنگیل ملن گیا زیادہ تک آپ اتے گجرے شریف تشریف فرماد گئے میرے استاد جنہ کو زیادہ میں پڑھیا استاد دوھے اتنی جا بیٹھے ہوں میں جھوٹ بولا مینو ایمان نفیب نہ وڈی گل کوئی نہیں جا بھٹے نہ ہوں شروع ہو گئی وڈے استاد فرماندن میرے استاد صاحب فرماندر مولوی ارشاد جیںوں انہاں دی عادت مبارک سی مولوی ارشاد انہاں دے بارے کچھ نہ آکھیا گا انہاں دیاں گلاں نبی پاک دیاں مصدق ہیں سبحان اللہ فرمان لگے انہاں دا چھوٹا پائی میرے متعلق کہن لگے انہاں انہاں دے چھوٹے بھائی صاحب استاد وڈے ڈے غیور بندے تے ڈے بے پرواہ بے نیاز بندے سن جننے مرضی انہ دے مفتی شگیر سن جمع لفظ نہیں سن دے آپ فرمان لگے یہاں دے بھائی صاحب میرے چھوٹے برا دے بھائی صاحب میرے کو پڑھنے اتنے آئے جنڈا والے تو اسی طرح باہر تے ہر پاسے گلیں سکولوں دے خلاف کردے سن۔ تے بڑے سخت بولتے سن میں میںرتا سا میں بےزتی نہ کوئی ہو جائے کیسے لگ پہ بڑے بڑے دار نواب لوگی نیازی بڑے آ کے بیٹھن نہ میں رات نو خواب پیا ویکھنا میرا جتھے کتب خان ہے ابھی چار پائی ہے انہوں دے بھائی صاحب میرے بھائی صاحب ہالے بالکل پتلے دہی شریف کونی سی آئی بالکل چھوٹے جا لیکن غیرت سر چشمہ جوان اللہ دے ہوں تو میرے قد سارا کچھ اسی طرح تقریر سنو تو مین بھول جاؤ میں منجی سے بیٹھ کے تے اسی طرح لب و لہجے سخت نال گلا کر رہ اور میں دیکھ رہا کہ حضور سید عالم سرکار تصدیق فرما رہے ہیں اور فرما کہ یہ سارا کچھ حسن نیت تے مبنی ہے میں نے وے استاد کے لفظ یاد قسم خدا دی میں جھوٹ بولا قرآن سامنے پیا ترقی بیٹھا میرے نال حاجی آفتاب سی اسلے جڑا نال گیا جی آفتاب بسیرپور کا بسیرپور دہاں اس گل کا اس نیت تے مبنی رو پہ فرمان د استاد صاحب جب میں اٹھیا اجازت لئی اجازت لئے یہ ظہرمان اجازت دے ہو وڈے استاد چار پائی تو اٹھ کھلوتے جڑے کسے شگر داستے نیسل اٹھ دے اٹھ کھلوتے اٹھ کے فرمان نے آپ بھائی صاحب ہو نو میرے ما سلام آکھے آجے اور انہا نو آکھے آجے میرے آستے دعا کرنے اور سنو پھر استاد دان دا چہلم ہوا آپ اسے دور شریف نے ان قرآن کی تفسیر دا دورہ پڑھان دیا وسال فرمایا سا وا استاد بڑا ہی درویش نیک بندہ اللہ مرد مجاہد انہ دا چہلم سی پورے پاکستان چڑے بڑے بڑے فن خامل مولوی ادرات اتے سن میں نے تقریر آخیا گیا اشرف سیالوی صاحب تقریر دکھا گیا میں سیالوی صاحب تو پہلو تکریر کی میں اٹھ کے تے سارا واقع بیان کیتا استاد صاحب بیچ بیٹھے سن سارا سنیا اس گل دی تصدیق کی چپ رہے گا صحیح پیا کرتے سجنا اللہ کے فضل اللہ. مدی والے کا موجدہ ورنہ میں کچھ بول کے تو میرے کول شہی کوئی نہیں تو ایگا پھرنا ہوے نو کھا بولے کھی فرمائی مار ادا نہ بولنا ٹل لایا سی اگلے جب جیل جان جیل جان تو پہلو میں پہلوں اللہ سونے نے ایک فریاد بار گاہ سالت جی لکھوائی سی وہ دو مصر سونا ہوا شیر میرے آقا میرے مولا میری جان سوا رہے ہوئی سہالا نہیں ہو میرا تیرا مو سونے آکام میرے مولا میری جوڑیا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاس پارے گھیرے اور من تو پتا نہیں تھی بھی گھیرے پیڑے اتنے بھی گھیرے ہی پی دل کے دشمن سارے رے چارے پاس پائے گیرے بل تیرے سجا نہیں گے بال سونے ہو میرے آکا میرے مولا میری جال سوڑے ہو گل لمبی نہ کروں مکمل الفاظ سپیکر میں بولیں کافی الفاظ سمجھ نہیں آتے اچھا توجہ اللہ بول اللہ غرض میں عرض کر سور وحد جانور بغیرت نہیں سونا کیا مادی بغیرت نہیں مشترکہ مشترکہ رل کے مادی استعمال کرنا ایسے جانور کا کام میں کوئی جانور صفت سفر دکھا چے میں نک و گا قسم خدا بھی کرگیرت ہوجہ نہ مولا دی بار گاہ انسان کی قدر کتنے ہو جب بغیرت ہوگا ما دیت نہیں کھاگ گا وقد شریق نیرت پسند پر تعلیم کیوں جو کچھ گیر رکھتا توجہ نہیں فرمائی دی اچھا ہوں دسنا بھی یہ جانور تعلیم یافتہ کدو بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ تنوع کسے نہیں دسیا ہونا میرے کو کتاب ہے قدوری شریف اسے دو, دو شرح نے ال جوہرپور نی اور ایک دوسری شرح مختصر جوہرا نی متلے غیر مہذبے کیا مطلب مسائل کی تحزیب پوری نہیں بچ تنقیح نہیں پوری غیر مفتا بے مسلے بھی ہیں لیکن اس دہاشے اتنے جی درح شیخ میدانی نہیں ابدل شاخ گن میدانی فتح شامی والے امام دے شگرد دی الباب فی شرحل کتاب اس کتاب جنے مسلے ہیں اور سارے فتوا دے مسلے مفتا بے مسلے تنقیح لکھے گئے اس لکھے کو دوری بھی سنا بھی سنا سنان چھوڑا میرا بولو چا اللہ گل تو ودی پی ہے میں سفر بھی کرنا لیکن گل بڑی پتے میں اللہ کی یہ لکھیا ہے کتے کتے ورگے جانور چیتا بگیاڑ اس طرح دے درندے چپایا انہ کے بارے کے یہ مالک اس طرح پڑھاوے سکھاوے سکھ پڑھانا کی سکھانا ہی ہے یہ سکھاوے کہ تین وارا شکار دے وارا قدوری شریف و تعلیم القلب اور لبا بچ ہے منسرو کل اکلا سلا سمر چڑے جانور ہرن تے پہ کس جانور تین وار جانور نپ کھلوے زخمی کرے لیکن کھاوے نا توجہ کھاوے جدو یہ سفر تین آ جائے سمجھ لو تعلیم یافتہ ہوگی اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نپ کلو زخمی کر کے مار کھلوے گاٹا نپ کے جانور حلال ہلا توجہ نہیں فرمائی لکڑی ہے جی وہ ہال جانور جی پیاسی تہنچ گیا تو پھر چھری پھیر لے مار کھلوتا ہے تو حلال ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو باقی فرمایا و تعلیم بازی و نہ ہی منت پے بھی ارج باز گرج چیل شکرا اس طرح دے دجے جانور جہے جا کے تے پنجے شکار کر کے کھانے پرندے انہوں تعلیم ہفتہ کدو سمجھا جائے گا کہ جدوں چھڈو۔ راہوں بلاؤ تو مالک دی آواز تے واپس آئے ہے شریت نبیت نم میرے نبی دی شریعت تیری بری کی تو سدکے جب چھوٹے آنکھیں لگ جاوے کہ راہوں واپس آوے سمجھ لے یہ تعلیم پا گیا ہے جڑا اپنے مالک دا ایڈا فرما بردار بن گیا ہوں یہ مار کے پرندہ لے آوے. تو بسم اللہ ہو پڑھ چی ماریا بھی بولو چا ہوں نقطہ کہڑا سمجھا ہے لباب شراچ لکھا ل یا تعلیم ترکو ماہ ہوا معلوف ہو تن فرمایا جڑے ہیں نا درندے دی تعلیم دی علامت اور نشانی کی جیڑی ان جانور دی نفس کی دی سفت او مک جائے نفس ہو چڑ جن انسان والا کام کر چھوڑے گا ہوں آ گل میدان ولیٹ کے چشتی لے آئی ایمان گل سوچا جاؤ نبی پاک دی شریعت دے اندر جانور دے گا نفس والی تا جا کے تعلیم یافتہ بن گئی حضور دی شریعت دے اندر بھی بنتا اسے تعلیم یافتہ آر مخ بنتا ہے جسے نفس دیا گندیاں شفتہ چڑھ جائے نبی پاک سرکار دے پاک گلام والیا پاک شفتہ میں رنگیا جائے نہیں ت مردار سمجھ نہیں لگی تھی ہر کسی آلے ماخی کھلا تینوں پتا نہیں آلولا ماؤ بارہ ستل امبلا ساڈے نفس دیا گندیاں سفت نے بہری سفتان نے چند سنا نہ سنا سونا تینوں پتا لگے تو اے تعلیم تعلیم تیرو تعلیم, تعلیم, تعلیم, تعلیم, تعلیم دی حقیقت بھی کھل جانی سفا سفا نم نمبر نبے دائل نجا کتاب امام محمد بن محمد مسفی نو سو چھیاسٹھ ہجری دفاع بڑیاں لکھ دے نفس دیا کیڑیاں کیڑیاں نے انانوے سفے پہ لکھ ہیں بندے دے نفس دیا بھاری سفت کبر آکڑ آپ وا جانا وڈا, وڈا سمجھنا ظلم خیانت دنیا پرستی دنیا دی حب خود پسندی जु सुन ला खोट मिलावट भुख का डर मैं बुख ना आ जाए यह बैरी शू फटे बुख का डर रखना कि मैं बुखा रखा पता नहीं की करा बुख ना आ जाए यह बैरी सू फटे इोमेंट अंदर नहीं होनी चाहिए کیونکہ رب سونے نار شک دی ہے لے مومن رب سونے نار یقین رکھے گا کدی بخ کا رکھے گا انہوں پتا جس مالک نے کل زندگی دینی ہے اس رولی کے بندوبست بھی کر سکنے بزرگ لوگ فرما رہے جانور کدی روزی نہیں فکر نہیں رکھی رات کو سوندے کدی سوچتے سویرے کتوں کھا گے کی نبی پاک دی شریف کے اندر واحد بھی سمجھا جائے سجنا جا دن روٹی بھی نہ کول رکھے سارے آخو دیکھ بی بی گل سنا وا مرا بول چال سبحان اللہ چلو چلو بی بیاں واسطے بھی سبق آ جاوے ویسے میرا ایک پورا موضوع ہے چند مسلمان عظیم علیم او دے اندر میں بڑے واقعات بیان شاہ اللہ کے بڑے ولی ہوئے بادشاہ سن درویشی درویشی درویشی آئے بادشاہ درویشی بچ آئے آپ سرکار ہاں درویشی جدو ملی یہ آپ سرکار کی ایک بیٹی سی آپ سرکار کا ارادہ ہوا بیٹی کی شادی کرن دا آپ ترے نے کرمان داقے د والے سن پورے نے رشتہ لبن نہیں کھا در. ایک درویش مسجد جا لباوے مسجد اندر فقیر درویش بیچا آ فرما تینوں رشتے شادی کرن کی چاہتا ہے کہ نہیں ہاں اگر رشتہ شریعت نبی کر لوا گا آرما نے مرمائن دا رشتہ اللہ کا فکیرشاہ فکیری آپ سرکار نے فرمایا اٹھ چل میں تینوں اپنی دھی دینا وا یہ اقل مر گئی دنیا کی جڑی کوٹھی پہنوں ویخ में भावे दलाा बैठा धीदी हो भावे धीनी होर्बाद चकरे बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना सद के जाव आपने दरवेश ल गए निका पड़ा छे दे। दे बाबा निका पड़ाए ही मगर मैं है दरवेश میرے کو آ ویخ ل کوئی پیسہ پوسا دولت کو نہیں آ فرمانے لمبے آ آپ بچی ٹور دتی ہے ہر شوہر نے شہر جروالی آخد آ ادی روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا لی ادی روٹی دیتی آ کھا لیے ادی روٹی دونوں رڑ کے کھا سویر ہوئی شہر پھر ادھی روٹی کھی آخت والی روٹی آ کھا لیے وہ آخری یہ کتوں آئی رات آدن روٹی پوری تھی ادھی میں کھوائی تھی ادھی بچا چڈیے ہوں اسے مندر سی مرد درویر سی سر بی بی دا حال سو بی بی بیبی آخری ہے مینو تو کسی بئیمان ہی میرے والد ملنے سے بیا چلیا جنوں رب تے یقین کوئی نہیں یہ رات کو ادی روٹی لکا کے رکھی کلاپ نے شکایت کی ابا مینو کار ویا چلے آئی یہ رب تے یقین کوئی نہیں اے ادی روٹی بچائی کلاوے سجنا یہ بی بی یقین سد کے جاوا یہ تو اس ویلے بی بیبیا کا یقین سی جس باپ دی بیٹی کا یقین پاپ دا یقین کی ہوگا سمجھ لگی ہے وہ اتنے تو قوم پتا نہیں بال جمدا نہیں تو فکر ٹکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے سوندے نہ کتا رکھے نہ سور رکھے کوئی جانور نہ رکھے تو میں دو تلے سو سو سال دی فکر رکھ کے ستے پایا بلکہ ہوں تند بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان <سلام> رشت نبی کرنی جھیل دینا واٹ اقل مر گئی دنیا کی جی کوٹھی پہلو ویو دلہ بیٹھا ہوئے भावे धीर हो बर्बाद चकर बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना छद के जाव आपने दरवेश ले गए पढ़ा छड़े निका पड़ा बाबा नि पड़ाए ही मगर मैं है दरवेश मेरे कोल तो आख ल کوئی پیسہ پوسا دولت کو نہیں آپ فرماندے نے ما ویا بھی آپ بچی ٹوڑ دیتی ہے ہر شوہر نے شوہر گھر والی نکد دے آ ادھی روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا رہی ادھی روٹی دتی آ کھا لیے ادی روٹی دوما رل کے کھا سو ری شہر پھر ادی روٹی کدی آدھا بخت والی روٹی آ کھا لیے وہ آخری یہ کتوں آئی آت نوٹی پوری تھی ادھی میں کئی تھی ادھی بچا چڈیے ہر اسے مندر سی مرد درویز سر بی بی آخری رکھی بئیمانے چلے باپ تک شکایت کی ادی روٹی مچائی کلاوے سجنا اے بی سد کے جا تے اس ویلے بیبیاں کا یقین سی جس باپ دی بیٹی د یقین کی ہوگا سمجھ لگی ہے وہ اتنے تو قوم پتا نہیں بال جمدا نہیں فکر ٹکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے سو نا, کتا رکھے نہ سور رکھے کوئی جانور نہ رکھے تو میں دو والے سو سو سال دی فکر رکھ کے ستے پایا بلکہ ہوں تے بچے دو اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان آبادی بڑھے گی تو کہاں سکھائیں گے یہ دے کے سبق نے اللہ دلان کتاب تو جوں شروع ہوتا ہے آبادی ہماری تھپ سے بڑی پریشانی آبادی کیوں اے امت برباد نہ تعلیم مڑ کے کافر بننا تعلیم دا تے مقصد سی کہ خوف بک کا کھڈنا انج یقین ہوے بزرگ فرماندن مولا تین یقین ہومن کا جنگل بیابان ہو سینکڑے میل دخل دا ہوگا کچھ نہ کچھ ہے شیتان وس وسا پایا خرچہ تھوڑا ہی سفر لما کی کریں گا تو وہ چک کے وہا خرچہ بھی پھرا سکے آخر بئی مان ربین کیوں بنا ہے جہاں جنگل جانور پالتا ایک میں اندر نہیں پلانا یہ گل میں کیوں ہے کہ قوم اس لیے اس فکر بےمان ہوئی پیسہ جن میں برباد لے گیا پیران بھی لے گیا حکموں بھی لے گیا سارے لے گیا کہ نہیں بس گل ہے مان سڈا کلنڈر اقبال فرماندہ سناو اقبال فرماندہ دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت دل کی آزادی میں ہے دل یا شکم آدھا ڈی فکر رکھے گا تے مسلیا جیندہ مر جائے گا جو دل دی فکر رکھے گا مردہ بھی لگا ہو جائے گا بنے گا اپنے راز کو پہچانے تو محتا ملوک پہچان پہچان تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہے تیرے گدا تارا جم جم مخف جمشید کا جمشید بادشاہ ہوا اکبال آدھے جی اپنے رازق راجک نہ پچھانے تو, تو ہر بادشاہ کمینے دا ٹٹو بنے گا تو جی ایک رب رازک نو پچھان لو نا دارا جمشید ورگے بادشاہ تیرے غلام ہوں گے وہ بول مرے یہ ٹکر نوارو بال جما نہیں ڈی ایس پی بناؤں گا جما نہیں ہالے ڈی ایس پی بناؤں گا मरे बहार निकलने पता नहीं कुत्ती का बच्चा बला अज क्यों मदरसे विकेमान लाल दसोमेंट विके क्यों विके क्यों विक्या विक्या क्यों है ایمان ایمانل دسو اصل سولہ نیتلے جو دیا تو مگر چلتے پیاں کھلے تو کیڑی وجہ نال ہاتھ پھرو کیونکہ بخت دوزخ ہے زخ میں دوزخ نہیں نہ فریندا یہ بخت والا ہی فریندا ایک تھرائکی کا شا گزرا ہے وہ آدھ ہوئی میں ڈاڈا تگیا بیتی اجاڑ ڈیڈا ہوں تا تگیا بیتی اجاڑ ڈےڈا میں تیریتاڑ ڈےڈا جی کسی آج رن ویچی اسی وجہ دفتر لائی اسی وجہ ہر پاسے لوائی لوائی گیا لوائی گیا اسی وجہ چڑھائی گیا چڑھائی گیا اسی وجہ ہاں جی چودہ پاس کرائے سو اسی وجہ جو مرضی عزت لٹائی سو دین لٹایا ایمان لٹایا مدرسے وکے کوفر آیا تعلیم کفر کوفرائیت پھیلی ہاں جی کی وجہ ہے تم اور علم کابا ہے مرے جو بڑیاں سفت نکلن گیاں بری صفت لفظ کی عادت نکلی جانور تعلیم یافتہ بندے ساریا بڑیا آدت نکلن گیاں میرے علی مانگو تاہ بندہ تعلیم یافتہ ورنہ جہل کٹ ہے ایمان نال دس قرآن کتاب خدا سے امل نہ کرنے والے اللہ قرآن ش عالم کتنے انڈو انسان بھی نہیں آکھیا رب فرمان کماسل مار الحمار ملو اسفارا مسا مل ملو تورا تو لم يحملوها میرو ہے کما سل اسفارا فرمایا جنہوں نے سنت رات دیتی انہیں عمل نہیں تو لم یو ہا اللہ نے فرمایا انہیں پڑھی نہیں قرآن دا پہنا ہو رہے قرآن دا اپنے تے چکنا ہو رہے پڑھنا ہو رہے پڑھتے توتا بھی ل توتا قرآن دہ فو بن جانا کہ نہیں ہوئے کیسٹ جی قرآن نو خالی محفوظ کر رہا کمال تو, تو کیسٹ بھی کی کھڑی توجہ نہیں فرمائی دسو ایمان لال دسو کیسٹ قرآن ہے کہ نہیں کیسٹ جنت جائے گی کیوں؟ پورا قرآن میں قسم کر کے آنا چ جنت نہیں جانا کہ اتھر دو سخت نہیں جانا جدو قرآن دے عمل نہیں تو چاہیے دو دخ جائے گا یہ جی دی فضیلت تو سنی آئی نا وہ تدھری سنی آئی ہاں جی کیونکہ ہر پاس وجدی پی ہے ڈنڈی ہر کسی نے غلط مانے کر کے اپنا کڑ کا چھت پا رہا ہے جی کوئی ویٹ لفٹر جم کلب باڈی بلڈر بنتے ہیں وہ بئی مان لکھی کھڑے احب من ہیں المویو طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے <laughs> بڑی بےمان قوم ساری بن گئی ہے خدا دی جبریل امین حیران ہوتا ہو سی بھائی یہ پتہ نہیں کتوں مانے کڈی آؤٹ کنجر ہوا ننگا کڑا کچی <laughs> کی چڈی چڈی چڈی پا کے لانت بوتھے تو لے کلا تو فٹدا کیوں پیا کافر واسطے نہیں پیا فٹتا اس واسطے پہ فٹتا جی محلے چواں تے کوئی لڑ پوے اوتری دا مسلمان براوا دے خونے پارستے کنجرا تیار تے آخرا کی پیا نا ننگا تے مسلمانوں کا دشمن کافران لڑنا ادھر کی تو گل آئے آدھے مور بھی مراؤن کوٹم بم فخر ترور پھر جان کے بنان پا گے سوڑی تاکہ اندر ڈمبر واہ بنے پے ایزار چلا ہم چوڑے بدار سوڑے اور کیتا حرام کام شو نبی پاگ نے فرمایا وقت آئے گا یوہیبو نے سمانتا یوہیبو نے سمانتا بخاری ددیش سے آکا نے فرمایا وقت آئے گا جب دور پہ پہنا دور آیا پہ اس لیے بندے موٹے ہون نو پسند کرے ہدیس مروڑ تروڑ کے غلط مانا کر کے مطلب کی کھڑا ہے ربٹا پسند ہجویری پچھا گا کیوں بھائی باہلا ککری ملتانی ڈوڑے آئے سن توجہ نہیں فرمائی دے صدیق اکبر دبلے پتلے سن جہرا نبیا تو بعد بندیا اللہ نو سب تو بڑا پسند آیا وہ ایڈے <تصفح> دبلے پتلے سن گلیں مبارک انہوں چپکیا سن چادر مبارک بندے سن تے کھلوندی نہیں سیٹاں گٹیاں تو تھلے ٹور جانی چادر دا تھلے والا پاسا حضور سرکار نے جدو فرمایا کپڑا جہا گٹیاں تو تھلے جانم جائے گ ابو بکر ارد کر فرما تین کرنا تک راستے ایڈا دبلا پتلا پسند کیوں آیا دا اے اپنے آپ رب بڑا ونڈا محمد بڑائی کام سارے حرام دے حدیث بدلی کھلا ہے حالانکہ معنی ادا کیے المومن القضی و حف اللہ من المومن الدعیف ادا لفظ خود مومن دا لفظ پہ دست دائے علت وجہ علت علت پہ دست دائے کے وجہ کیے اللہ نو محبوب کیوں ہوئے ایمان بھی وجہ نال معنی کی بنے گا جس مومن دا ایمان زیادہ مضبوط ہے کمزور ایمان آلے نارو اللہ نو زیادہ پسند ہوے گا تھی یہ لے کنجر کدھر گئے اسی طرح گوورمنٹ سفائی کرا ہوتہ شتر سفائی نسفی مان ہے سفائی میں آتری دے سڑکوں کی سفائی ادھا ایمان ہے تو چوڑے پکے امان آ کے کیوں میں کہ تھوڑو ٹھیکہ لائی کرنے کیوں اسی طرح ایمان نال قوم بےمان ہوئی کڑی اتلاب علم والا بسی نل حاصل کرو چاہے چین جانا بڑے اتری دار نبی پاک دی شریعت شریت کافر دی سنگت بہنا آرام ہے توجہ نہیں وہ فرمائی یار کافر کی برا مسلمان نا تو شریعت آدھی آگت نہ بھائے कोई अगर आंता जाए तो दसो आम अज देम मुसलमान जगत बंदे भी स्याने बंदे मत दे बैठते हैं पुत्र भैड़े की संगत ना बैठी पुलिस आए भैड़े बंदा बाे भावे जुर्म ना करे सूबे चलता कर देंगे بدلو لوگ پرواندلے چنگے بندے بھی سہبت یارو واگ دکھانے سودا بارے ملے والے حالا سمجھ آئی کوئی نہ برا بندہ سو وقت وانگ دکان لوا کپڑے پائے کنج کنج بہی ہے چڑگا پیڑ ضرور بہن ایمان دس جہی شریت برے مسلمان دی سنگت نہیں بہن دی اور شریعت کی اکھنے کافر استاد بنا کیا استاد بغیر سنگت ہوجر ہوں جنہ آؤتری دیا شریعت دا ایڈا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا وہ قوم پر بر مڑ ایویں سمجھ دے اگوں لگ پیا کان دے اگوں لگ پیا گیا ترقی بھی تے کوسم خدا کری تعلیم تعلیم بریاں صفتاں کڈن والی نہیں یہ پہن والی ہے. مالو ہاں تانوروں تو بات تر محاشہ بنیا نہ کوئی آجزی ہے, کسے نہ کوئی مولا تے یقین نہ کوئی غیرت نہ کوئی حیا نہ دا ادب ہے نہ اللہ رسول دی محبت نہ نا رب خلوص ہے نہ نا دین خلوص ہے نہ خدا دا خوف ہے ہر چنگی صفت ختم جے میں جے میں کوئی تعلیم پڑھتا جا بئیمان تو بئیمان کیوں بئیمان دسیا جائے اے جڑے شیخ صاحب شیخ محمد رفیق سن انہاں اپنے والد دیا گلوں میں سنائی مرحوم کوگ سن چبل رہ گئے سڑک میرا والد سولہ من وزن چکے ایک سو ترائے پوڑیا چڑھ گیا جبانی اپنی سات من کی بھی تو بڑھےپے چی چن خیر اسی ہوں گل آ کے سانوں سبق پڑھا سن والد صاحب آ پ मैं जदों की होश संभाली है ना मैं बदकारी नहीं की ताकत सीता ताकत होरादरी तैयार हुई खड़ी फार्मी चूचे इन्ह दे तू दो मन की बोरी रख ते चुक जास तैयार पी हई जे खो भेड़ खुब गई ना भेड़ खोबे दार आल के क्डन मुड़ आखे आ निकली पीजे आखिर फिर सानू होर सबकी देंगे दे सन पुत्र शादी हो जाए रोटी अपनी है ठार के खा तो हूं सबकी ये ऐडा चूचा है ایڈا چوچا اگوں گا لگا کھڑا ٹی وی چکلے جیا تو سکول کی ہر کتاب سے چوچی تے چوچا فوٹو اتنے لگی ہو سکے جن سپرستی بدکاری تے کا سبق چوتے سال تے شروع تا کر کے آج تو سال پہلوں بھی سال پی پی سال دے کے نوجوانوں نو پتا نہیں ہوتا برائی کی ہوتی کیوں, کیوں بھائی اتنے جی بابے بیٹھے ہون بیٹے ہونا پتا ہونا کیوں حضرت حا چوتھے سال کا سکا برا بدکاری تے لگا خلا. میرے کو آ گیا لاہور اخبار کا ایک صحافی اکبر ان کا نام سے کہن لگا پتر اپنے لے آدے آتا آن میں آ گیا تو میں مراج جتے مرنے میں میرے گال کیوں لگوں میں تینوں کد نہیں مراوا آدھا میں اج اپنے ایک دوست کے گھر گیا وا بھٹے آ مہمان بیٹھے آ ماں پیو بیٹھا چوتھے چار سال کا ایک برا پانچ سال کا دوجا سڈے سامنے ستن کھول کے पंजे साल चौथे साल बुराई शुरू कर दी जाए सका भरा पांच चार का हाल है दुनिया का जीवन जो कि कहनी सामू मरा मैं आख्या मरा नहीं मेरे सिर ना लग तेरी मेहरबानी मैं तेन यह ना आखागा अपन जो बचाने तो सकूल चो कल टीवी घरों टीवी चा कूल च ना जार वेखिए ना च हजा आ नहीं आ آ شاہ صاحب بیٹھے نے اقبال شاہ صاحب سامنے دے اے ایڈا سارا بچہ سکھر چو میرے نال آیا سکھرچ پڑھنا بالکل ایڈا سارا ہے سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری وہ میرے کو آ کے ان تکری انہوں نے پوچھو تساہ جی کہڑی کہڑی چیزوں کے خلاف جی وہ آدھے تین چیزاں ٹی وی سکل قسم خدا بھی ویخو ہے رد میں اوکے کسی سکھر سوال کیتا شاہ جی تو سان پیسے دئیے ٹی وی ویکو گے پیسے دئیے ٹی وی ویخو گے شاہی اگو کہی آدھے سر مبارک تو اتر سکتا ہے ٹی وی نہیں ویک سکتا ان بال جدو جو جوان ہو کیوں جوانی نہ بنے کیوں کام نہ ہوا نہ ہو کیوں سفت نہ ایمان درس تعلیم حاصل کرن تو کرفت کا میری تعلیم ایک کتابو ایک علم ہے سن آل بن دے صحابہ پڑھے نہیں سنیا سن کے تعنات دے وڈے عالم بنے اس واسطے جڑے سوفیا فکرا لوگ ہیں وہاں کی سنگت بہن والا گلان حق دیاں سننے والا قسم خدا کی کتاباں پڑھ والے تا کر کے معاشرے دے دن اب تین شیطانیت نظر آ رہی ہے ہر پاسے انسانیت نہیں کیوں جو تعلیم شیطان بنا رہی ہے آخری گل پیا کرنا اب بہدی بکری یونیورسٹی جان دے یہ نام میں رکھا ابو جہل یونیورسٹی کیونکہ یونیورسٹی ولیاں ہوں یونیورسٹی یہودیاں شیتانہ کی ہوں دے مدرسے ہوتے ہوں آ یہ دو کتابیں اس یونیورسٹی دے نتاب دیا نے محشر خیال اسالی بے نصر اردو انہ دو من کتابیں جے لکھے شیطان بھی پیغمبر ہے وہ جیڑے کنجران دی نگاہ ہوئے چی شیطان پیغمبر ہے وہ برائی تو بچن گے اگر حوالہ غلط ہو مذہبان بٹھانے اگر کتابیں پہنے سامنے تاں کر کے ہر بری صفت اج ویچے ہر چنگی صفت بندے مک گئی اور عوام جٹ بندے بھی آ بیٹھ ہیں کسم خدا دی کہ یار پتہ نربان کی گئے کی نہیں زمانے بن کے گیا بندے رہے نہیں ایک بابا سی ایک ڈرائیور ملیا یہ میں ہوٹل سے چاہ یہ پینا ایک بابا بیٹھا میں بابے نے آخیا پتر گلف بابے نے آخر بابا جی گل سو بابا پتر کی گل تین سنا بس ایونا سن لے پاؤں گھروں نکلتے سا باہر تے ڈر سا کوئی کتا بلا نہ مل جائے کوئی سپ نہ مل جائے ہوں گھروں باہر نکلنے تو ڈرنے کوئی بندہ نہ مل جائے ہے تعلیم جانور تو انسان بنا دی انسانات تو جانور تو نہیں بنا دی. کی دی لانت لانت ساڈے سے پی گئی اصل ان تعلیم پہ جی جانور انسان کی بنایا سی انسان جانور اور جنہ سورا دی نگاہ شیطان چنگا ہوڈو نبی ہوگمبر ہوئے ہوے تو اللہ کا مہر مراد کی, کی جنسا تیار ہو تعلیم کی غرض و وغیر الامت اہی آئی جانور اپنی عادت چڑ جاوے بندے دا نفس اپنیاں بریاں آدت چھڑ جاوے جب چڑ جاوے اے پھر سمجھ لائے تعلیم یافتہ ہو گیا بھویں کتاب ایک نہیں پڑھی آخر کیسٹا میرے بجن وقت تھوڑا جلدی نہ لے لو جو مولوی کرایہ لے کر نہ پہنچے یا جلسہ کی وجہ سے منسوخ ہو جائے تو پھر وہ کرایہ مولوی کو واپس کرنا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے اگر میرے پارے لکھے جائے کدھر میں غلطی کر بیٹھا تو میرے کو لے لا لو اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ایم میں کیا ہوا ہے یا کہ نہیں میں ایم اے کر دے یہ گلیں نکل دی میں ملتان انوار لو مج تنظیم دا امتحان کدی ایک دن ایک دن غلطی نال پڑھ کے تے الحمدللہ جدو اللہ تعالی مجھ سمجھ سوچتا فرمائی میں ساڑ دی آپ کے خطاب کے لیے مدرسہ فیضانسمارہ کوشش کے باوجود مفتی رفیق صاحب مدرسہ نے اجازت نہیں ہم نے وجہ معلوم کی تو فرمایا رفیق کہ اللہ سے مفتی اسماحم خطاب پر پابندی بیان کی ہے <تصفح> پوچھو پوچھو <اونا نمبر تصفح> باقی معاملہ اس گل تو مجبور نے غیر عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے یہ جی نہیں ہے لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول و کالج کی تعلیم کو کفرتھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ بڑی مشکل ایمان پہ آخ بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بختاری قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ اے رن نو جتی لا دے وے تو رن آدھی مسند ہی نہیں بزرگ فرماندے نے کمینی رن دی نشانی ہوں وہ مرد دی خریدی شہ پسند نہیں کرتی کیوں جی پسند کر لی تو میں جسا وہ چنگی بھی لے جائے گا کترا نہ مراد میرے تو اولٹا ویلا کٹا متے لگ گیا وی شہ لپڑا لو تو میں آپ ہی جانی ہوں را بابا ہر تھانے ہوں باقی گل آ بھی غیر عورت نال ان گلا کرے نہ بندہ بچا اج تو ہوگاہ ودیا کھڑا ہے تو جی کوئی آ بھی جاتی ہے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جا ہوں نظر اپنیاں بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ ویخو ہی نہ ہوں کون میں بچن بچن والی گل کو شاید کا شان کیا شاید کا صحیح مانا کیا کال رفول قرآن مہجور میں قرآن پاک لکھے ان سوال کرنے والے اس بارے کوئی مساجد کو مزجن کرنا سنگ وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے مسل لکھے میرا گھنٹہ میں تکریر کرنی ہے سا یہ مسئلے ان سکیا نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد شاہد کا در ادبی جو تاریر کیا سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل جو لکھا سی لکھا کیا عورت کا تبلیغ کرنا ہے مرد دین پھیلا لیا باقی رن گئی <laughs> بابا ہوں تے آؤ تار کا رن کا جلوس ہے انہیں کیا بیروت کو بچا کر دم لیں گی میں کافر بھی آخ گے بھی مرد ہوں مر گئے ہوں رنگ آئی فتہ پہ لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول اور کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا ات بڑی مشکل ایمان پہ اکھ بچا بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی اے بختالی قوم ساری اتے تک پہنچ گئی ہے کہ یہ رن نتی لا دے تو رانا بھی من پسند ہی نہیں بزرگ فرماند نے کمینی نہیں لان کی نشانی ہوں وہ مرد دی خریدی شہ پسند نہیں کرتی کیوں جی پسند کر لی تو میں جا سا وہ چنگی بھی لے جائے گا آ کے کترا نہ مراد میرے تو الٹا ویلا کٹا متے لگ گیا وی شہ لپڑا لیا تم آپ ہی جانی را بابا ہر تھان سے ہوں باقی گلیا بغیر عورت نال ان گلوں کرے نہ بندہ بچا اج تر ہوگا ودیا کڑا تو جی کوئی آ بھی جاتی ہے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جائے اندر نظر اپنیا بچاؤ تھے رکھو نگاہ وہ نہ پر ہوں کون میں یہ میں یہ نہیں بچ بچن بچن والی گل کو شاید کا شان نو کیا ساید کا سہی مانا کیا کال رسول یار قرآن مہجور میں قرآن پاک لکھے ان سوال کرنے والے اس بارے میں مساجد کو مزجن کرنا سنگ مرور وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے ہوں تو مسلے لکھے میں بیان کرا پھر میرا دس دنٹا ایک ایک مسئلے پھر لگ جائیں میں کھاریاں تقریر کرنی ہے تو سو جانا یہو جہ مسلے ملتان جو تمہیں کون دس گیا نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد شاہد کا در جو تاریر کیا سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے کیا عورت کا تبلیغ کرنا چاہیے مرد دین پھیلا لیا باقی رن رہ گئی ہے بابا ہون تے ہوں تو آؤ تارل کا دنا کا جلوس کٹایا انہیں آخیا بیروت کو بچا کر دم لیں گی میں کافر بھی آخن گے بھی مرد ہوں مر گئے ہوں رنگ دیا آئی فتح پہ اسلام کے ازواج میں سے کس نے تبلیغ کی ہے پہلا دا بندہ کوئی باہر نکل کے ہزور سکار دیا بیبیا بارے ثابت کرو کہ باہر اپنے چ نکل کے گھر گئی ہوا متحرات کو آن کے مسلے پوچھتی سن وہ شرح پوچھتی سن بیبیا پاک اپنے گھر چیٹیا مسلے دس چن دیا سن تو ہوں نہ وقت نہ ہزور کا گھر ساک دے گھر دے اعتماد کوئی نہیں ساری دھی جائے تو فری دس بچا کے واپس آرد سکھے عورت, عورت گھر دسے اور بیٹھے آپ نے ایک جگہ اپنی تقریر میں کہا کہ دیوبندیوں بندیوں کو عالم کہنا حرام ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی فتاویچ اور باقی کیا سڈے فقہ دیا اکثر کتاباں بہت سیم شروعات موٹا فتح واسطے کتاب جڑی عام مل جانی فتح ورد بھی کسی بد مذہب کو عالم کہنا جائز نہیں فوجیاں نے گرم کیا ظلم کا بازار میں تو ٹر جاگا مڑ تم پہنا مفتیان نے کرام آپ کو ایجنڈا کے لیے کہا ہے تنریم اور مدارے سالے سارے کٹھے ہو کے ہوں میرے نال مناظرے تیار ہونازرت میں کرنا کوئی نہیں مجادلہ آخنا مناظرہ آخر کوفر مناظرہ کہ جدو صحیح درست کے بارے معلوم نہ ہوشورہ کرو حق معلوم کرنے میں حق کے بارے یقین ہے اور تنریم کوفر یقین ہے اس واسطے میں مناظرہ نہیں مجادلہ کرنا جاگل ہم بلتی ہے آسن نال مجبئی بئیمانہ اور مجادلہ ہونا ہے اور وہ میں تاریخ سارا شرطوں وغیرہ طے ہو گئی ہیں تاریخ ہوں ہو جانی جالے ہے میں ہوں جلیا ان انشاءاللہ اللہ جمعے اتنے تاریخ ہو جانی ہے صحیح دشت اگیا ہونا پروفیسر جڑا ہے ہاں جی ان دی خدمت سب انہیں کرانی اپنی تو اندر مانکار ہو گئے ان شاء اللہ تو فقیر چشتی رب دی مدد ن جب یہاں سے سہاگا آ جائے اٹھن دیکھ لیا لیا رز بدر میں قیدیوں سے مسلمان کے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں کیا جائے جھوٹ کردار پتا نہیں کتھے کتھے کی کچھ کیسو جدر قیدیاں نے بدر سے حضور نے فرمایا اور کی او <laughs> میرے مولا میں کیا امریکہ سے افغانستان لڑ پے فڑ فڑ فڑ پڑ پڑ لفافہ تھلے رہ جائے بار سورت میں جواب موٹا سمجھاوا بدر کے قیدیوں سے حلور نے فرمایا بس جواب بچے بھائی مان بندے توجہ نہیں کی بدر کے قیدیوں سے حلور نے فرمایا اور یہ پڑھنا پڑھنے کو نہیں صرف لکھنے کی بات ہے بدل کے قیدیوں سے کیوں فرمایا تر لندن دکھائے ہزر قیدیاں کوئی بفر ماند مرو قیدی جدو کریدے نے اسلے کئی وار قیدی با مشقت رکھی دے ہوں بھی جیل چکت کرائی جاندی ہے ون سمنی کسی کو آدھے تکھائی رکھ کسے نو نچھ اتنے قیدی ہوزور سرکار قیدیاں تو مشقت فرمایا ورنہ اس وقت بھی وی دکھان صحابہ موجود سن بئی مانا کدیں کدیں کھچ لیا ہے؟ اور پھر سنو میں کن تاگاں سٹنا سنو کنا تاگا سٹنا میرے آکا دے صحابہ دے بارے اس تو علاوہ قیدیاں تو علاوہ ثابت کرو میرے آقا نامدار سرکار نے کافران فرمایا ہوئے میرے صحابہ تعلیم کوئی مائی دلال ثابت کرے آکا نے میرے لفظ ان غور ہوئے آقا نے فرمایا ہوفران میرے صحابہ تعلیم دو جہا ثابت کر لو میں وڈا دے سو باقی تحقیق پوری سننی ہو کس کشت پی انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے انگریزی انگریزی زبان حرام کیوں ہے ایک لہدا موضوع انگریزی تعلیم علماء مشایخ مشائخ کی نظر میں عرب حجم دیر سو سال پرانے عالم شروع کی تن مشائق بدرگان دین ایک حوالہ تو پیر پتھان دا سنانا کیونکہ سارے کشت نہیں لوگے جان لو پیر تو سی میرا خاجا سلیمان تو سی رو اللہ بخش تو سے ہو وقت دا مختلف ربی اللہ تعالیٰ آپ اتنے تیرے ملتان شریف آدھے سن حسین آ گاہد اندر مولانا محمد موسا صاحب بڑے وے آلم سر اس وقت سن کچھ مول بھی آئے انہیں آگا مدرسہ بنایا چلو دعا فرما لو آپ تو سلیپ لے گئے اگوں مدرسے لے آئے کتاب انگلش کی دے کے اقبال موہر چا کہ لگن گے ویخ گے اگر تر جان گے دعا کروانے خاجال ٹھیک ہے تعلیم سارا کچھ ٹھیک ہے آپ اتوں فرما دے ہوں والی کی لکنی وہ آدھے حضور نوی تعلیم آئی ہے اللہ بخشوں سویدھا والا سن آپ فرما رہے نہیں یہ مدرسہ نہیں مترسے زبانی جا کے واقع آپ نے فرمایا مدرسہ نہیں مترساں مترفا جان گے وہ نے اور سمجھ لگی ملاللہ. آپ نے فرمایا اتے میں دعا نکرے تھا ملاللہ. پچھلے پیری تر گئے الحمد للہ میں اپنے چشتی بزرگوں کے گلوں کا پابندا جنہیں مزید بیانات کے حوالے سننے ہو شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی دے محدس غماری دے زاہد زہ عرب والوں کے اور جناب جی اس اجم د چی بزرگوں کے نقش بندیاں دے, دے, دے چشتی نے بھار بھار کے حوالے کی تنے ایسی یہودیت دے مخالف سی وہ سر وسکر والے, نہیں والے نہیں یہودیت نو بھارت چوا لیا انہیں تعلیم چبڑی ہے کوئی مائی مانو انہ ولیا دے حوالے غلط ثابت کر دے سن میاں شیر ربانی جاندھ ہو والے زمان سی شاہ صاحب کرم والد آپ سرکار دے خطبات شیر ربانی میرے کول موجود نے تقریران خت ختبے اس لکھیا ہے ایک مولوی آیا مولوی فاضل دا امتحان دے کے کہن لگا حضور میں مولی فاضل کا امتحان دول مولویوں کا ترتیب تھی مولی فاضل تے تے دعا کرو مطلب کی فی نوکری لگ جائے آپ فرما دوڑا بن نہیں میں چھوڑا کے میں مناں گا فرمایا خیالی پلا نہیں پک دے خیالی پلا نہیں پک دے تو کپڑے انہا لے پاوے دا انہاں دے ریچ جاوے گا انہاں دے سکولہ دی تعلیم سارا کوئی پڑے دا چھوڑا تے آپ پہ بن جاوے گا ایتے مولی فاضل آرگا ہشر پہ کر دے نہیں تجھے سکولہ لاؤسی حوالے کو توڑ کے بخواہ الحمدللہ मेरी कंध के पिछे हर अल्लाह का वली पिछ हखी खड़ा चिश्ती शाबशा जहूदमी कोई हवाला क्डन वली का वली होली वा हो ना भी धिया लंटा न होव ए, ए पिछली बने बैठे काजी आंगो तो वजो नहीं फरमाई काजी हां यार सारी हो जो, टीवी चकले खारे को नबी शरीय एक मुस्ताहब छे वली नहीं वाजब ते फर्द तारा ते कुछ पीती खड़ा वली है है। अच्छा जी मुस्लिम سکول توڑ اے بھی اللہ ابو اے دا دن ابو اراد بین امی دل شکل ادس لپڑے ادی تائی ای لوگ دس دل دسدی تائی ایلو بھی دسدی انگریز دے گدا ہے مسلم سکولیاں تو نبی دشمن دین نبی دشمن اگریز دے پاری تو آن تو ہے نسبے انگریزی اکل ماری کافر سر یاری مسلم دے وسال پوریا کیسٹ پوریا میں نار تقدیر نار کی سالت رحمت مولا تن رحمت بار دوست رحمت دمی برسا مولا تن رحمت باردہ داست جہی وقت دی مدی دے چمنیا در وہ باد باہاری داست دی دار جار شا سجا دیار کی تار ی جہتر گ شکرانا پڑیا بیبی سینب بی جی زاری داست آئی جی پیدل شام دفری اگت مہاری داست آئی حسین چاہیے قرآن پڑھیاؤ کربل دے, دے چاہیے قرآن پڑھیا کربل دیکھی دے دے کر سی اپنے شان دا صدقہ کرو لجپال لجپالی کرا دیار بے کس کو تجی سک بچ نظر بھالی مرے گلہ گارا یا رسول مرے گلہ گارا تونے والی پرلاد دا یار دے چمو ون روز دی جالی آرگا محبد لاہ کرم گیتا سوبحان و شاہر مدی دے وہاں کرم کتا وچ شہر مدی دے آیا ندیاں دن سلطان آیا ندی کا بڑا سل تان مدینے دے, دے, دے, دے وہاں کرم کتاب بہان و شاہر مدینے دے خت میرا سل آیا ترف عجیب ہے رب دا حبیب ہے رحمت الالمی جگ دا طبیب ہے سا بھی نصیب ہے رحمتی آئی اصول پائی گئی سکھ ہو نزلی دکھایا شانے رسول دی رحمت پہ جھول دیا وہ رنگ نال چڑیے اللہ دے مقبول دی اصل دے اصول دیا وہ نارا چلمیں دگ لگ سو گا سارے جگ لگے کو کو اگ نارا دا میں لگ سونے سارے جگ لگی کفار کو لگا شیتانے گلی بچ بار کے تیاری ہے ملی چائی ساری ہے وہ ملی وہ گریب دی چاون کلو بھاری ہے ڈاٹھی لاچاری ہے ہے آیا خیروں لڑا بڈھی آچانی گارا کوئی مزدور کھیل آ اللہ چنی گارا کوئی مزدور جنیا چیا سونے فرمان بچاہر شہر مدینے دے واہ کرم کی سبان و وچ مدی نے دے بختے والے سرو مایا مڈی مائ چا تا جی ہاں توڑی آکے میں وہ توڑی بہت کم تا تم آیا ڈھا متا بنے مڈی چا بولے خیرو توهے آلا ڈھا متا ونے مڈیچا بولے خیر لو ورا نہ پدامن نہ تھی تو حیران وچ شہر مدینے دے واہ کرم کی تا صبحال وچ شہر مدینے دے واہ کرم دامن مصطفی دا بُٹھی باہر میں دی پئی جنگل موں کرے دی کرفا پئی جنگل منہ کر ساگے وئی وہالی پئی وطن چھوڑے پئی جی سانگے وی پی وہ نالی پی وتن چھوڑے پی پئی بن پوچھے ک جایا کہ گل گیڑی لاہ مزدوری بھی دساں وج پوچے کہ جایا چنجڑی لہا مزدوری بھی دساں میں ہی جا کر گزران بارو مدینے دے داہ کرم پتا سب شہر مدینے دے دن مزدوری دے کم تے دا فائدے تے د بن مزدور دے کم تا فائدے تجیں دا وہ جا کوئی نہ ہوے وہ کو گل نہ لا اپنا بنے کوئی نہ ہو گل نہ لا اپنا بنے تو اپنا کم کر میں بہت ہاں گھر کی تی نظر بڈھی بڑھ بود بنے تار قدرت دامان شہر مدینے دے واہ کرم کتا سانچ شاہر مدی دے دلبا محبت نڈیا کیا بستے والا نام دسا پتہ کوئی لا ت بڈیا بستے والا نام ڈسا پتہ کوئی لا کرے کم گال ڈسات کرے کم گال ڈساتی تفر ما جنوب آئی مبلک وہ آئی ملی چا سائن تے فرمایا جکو ائے مولکا او ائی مڈی چار ہم محمد پڑھدا قران وچ شہر مدینے دے ہم محمد پڑھدا قران وچ شہر مدینے دے جے تو محمد ہے کلمہ پڑھا جادہ منلا و نے پڑھا چا دن کے کلو جان چڑا چاچا وہ سائیں کلمہ پڑھایا بڈھی مت لب پایا لایا تے سوایا چی بڑھی فری مسلمان بارو شہر نے دے واہ کرم سب وجی گن تو بندہ دا سن تو مین بندہ دا تیرے دشمن ہی چار تھی خبردار تم نے بندہ ربدار کے دے دشمن ہے نیچار تھی خبردار پہلا دشمن نفس تے نفس کمار تھی خبردار ڈوجا دشمن ہے سیتان تیرا دوجا دشمن ہے سیتان تیرا تیجا یہو جی تھے کفار تھی خبردار پر کری فکیر دنیا دشمن نہ کر دنیا نال پیار تھی خبردار ممنا تیرے دوست و چار چار دشمن چار دوست ممنا تیرے دوست و چار سنتے گو لو دسا تاری لا پہلا دوست ہے رب تدنی مستفا یاری لا تیزا دوست ہے روح تا تیزا دوست ہے روح تا دے روح کو روح دگی جا کے سنبھل کے جا پر کری نی فکیر چوتھی آخرت دوستی کری فکیرا چوتھی آخرات دوستی کچھ آخراتا سن لڑا سبھے لے کے جا ہو نبی سی نل یاری لئی زندگی اپنی سونی بنائی جہ نبی سی نل یاری لئی जिंदगी अपनी सुनी बनी जै जय नी सेना यारी ली मदनी तू यारी लो मोट सोनी दारी रखा हां मदनी तू यारी लो मोत सोनी दारी रखा कर तो बाला ना कटा कर कर तो बाला نہ کٹا کیوں مگمی سو داری ٹھاہائی پار آ کو سب اللہ جائ جی نبی سی نیاری زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سینال یاری لائی سونے سونے نکل فرما بچے کو دین پڑھا دین داغ رت مند بڑا سکول کالج جی بچا بھائی سکول کالج جی بچا کیوں سکول ہے برائی پر آنے بھی سبھان اللہ بچ سکول ہے برائی پر جی نبی سینل یاری لائی زندگی اپنی سونی بنائی جی جی نبی سینل یاری لائی سر تد گونی پگ خوش پکی وے یہ جگ ہاں سر تد گونی پگ خوش پکی لے جگ سکون دے آکھے تو نہ لگ دے آکھے تو نہ لگ کیوں کیوں یہدی تیری پگ لہائی پر نبی سے ناری لائی یہودی مسلم دی پگ لاہی طر جبی سی ناری لی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی نل یاری لی گھروں کد لار ٹیوی نہ آپ دیکھ نہ دیکھی بھی گھروں کد گار ٹیوی نہ آپ دیکھ نہ دیکھی بھی भैया कुछ थी न थी क्यों घरों कर तू ए बुराई घरों कर तू युराई पर जय नबी सेनल यारी जिंदगी अपनी सोनी बानाई जाए जय नबी सेनल यारी जिंदगी अपनी सोनी बानाई जाए जय नबी सेनल यार लाई مسلم دا مو گیا غیر دون گورے بھائی شیر تے گور ہوئے مسلم دم گیا غیر دون عورت سن دی میٹل سو مسلم دا مک گیا غیر دون مسلم سن دی میٹل سو مہینہ جلائی ہوے بھاویں جون مہینہ جلائی ہوے بھاویں جون کن لو لائی مسل بھی پر جی نبی سی یاری لی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی نل یاری لیت پی ٹی میت نچے نچ دے یہ کہنا بچے عورت پی میت نچے व्डे देहते बचे दस मुसला होना क्या बचे दस मुसला तेरा क्या बचे औरत नचती पसल की गैरत मुकई फर जय नबी सही यारी जिंदगी अपनी सुनी बनाई जाए जय नबी सही यारी जिंदगी अपनी सुनी बनाई जाए جی نبی سی نال یاری لائی شیت گور ہوئے زالم چلائے ظلم دے پترے بچے پتر کو پلائے پھولے دے کترے ظالم چلائے گورے زالم چلائے ظلم دے پترے بچے کو پلائے پھولے دے کترے مارے دے خطرے وس گی مارے دے خطرے کوال کوئی وگانی آئین کا لائک ایسا بہتو آجو ایسا